مدرنگ چینل کے ناظرین الحمد عزوجل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت القوسر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے القوسر کا مانا معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سنا تھا اور اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات اگرچہ کے بعض علماء نے تین ہزار سے کچھ زیادہ بتائے ہیں لیکن حقیقتاً اگر غور کیا جائے گا تو آپ علیہ السلاط اسلام کے معجزات مخلوق کے اعتبار سے متناہی ہیں یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان کو گنا نہیں جا سکتا اس قدر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم میں معجزات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے معجوزات جس طرح زمین پر ہیں اس طرح آسمان پر بھی حضر الصلاۃ اسلام کے موجوات ظاہر ہوئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین موجوزات میں سے ہے یعنی ایک تو سب سے بڑک قرآن مجید فرقان حمید آپ کا موجزہ ہے جیسا کہ پہلے ہم سن کر آ چکے ہیں اور دوسرا آپ کا جو آسمان کے اعتبار سے معجوزات ہیں ایک تو میراج ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ تبارک و کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لا میں تشریف لے کر گئے دوسرا اس اعتبار سے معجوزہ آپ کا شک القبر کا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اللہ سبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل اور دیگر کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے فرما دیں یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر آ, ان کا جادو ہے یعنی یہ لوگ معجزے کو حضر الساط السلام کے معذرات کو جادو کہا کرتے تھے تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ اگر یہ جادو دکھاتے ہیں تو ان کا جادو یہ زمین پر تو چل سکتا ہے آسمان پر نہیں چل سکتا لہذا ان سے آ, چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا گیا لہذا جب مطالبہ کیا گیا تو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تلاڑے نے سات صحابۂ کے نام علی مردوان کی حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں سر فہرست سیدنا العبد اللہ بن مسعود ربی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت الس رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ ان تمام نے موجزہ شق القمر کی احادیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر رات میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے اور چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان یعنی چاند دو طرف ہوا اور پہاڑ اس کے درمیان میں آ گیا بالکل واضح طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا پھر اس کے بعد وہ چاند دوبارہ اس کے دو دو ٹکڑے میں مل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجوزہ ہے جو آسمان سے تعلق رکھتا ہے یوں ہی امام تحابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکل آثار میں اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحابہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج جو ڈوب چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نماز اثر نہیں پڑی تھی اور حضور علیہ اصلاط اسلام ان کی ران مبارک پر آرام فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج ڈوبنے دیا نماز اثر کو قضا ہونے دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے اثر پڑی انہوں نے کہا کہ نہیں پڑی تو حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو سورج کو ان کے پر لوٹا دے حضور علیہط اسلام کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت اسما بن امیش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سورج پلٹ کر پیچھے آ گیا واپس لوٹ کر آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ نے اثر کی نماز ادا کی یہ آسمان سے متعلق کچھ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ورنہ اور معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند ستاروں اور سورج وغیرہ کے ساتھ بادلوں کے ساتھ حضور علیہ السلام اسلام کے معجزات موجود ہیں میں نے کی تھی کہ بالخصوص میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ارض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی برکت سے آپ علیہ السلاط اسلام کے دست اقدس کی وجہ سے کئی چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کثرت فرما دی یعنی اس کے اندر زیادتی ہوتی چلی گئی اس کے اندر بڑوتی ہوتی چلی گئی اسی حوالے سے ایک مشہور و معروف روایت جو کئی صحابہ کرام الیم اردوان کے مجمے میں پیش آئی تین صحابۂ کرام علیم اردوان نے مختلف اوقات کے واقعات نقل کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابائی کرام علیہم ردوان حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلاط اسلام سے پانی کی قلت کی شکایت کی کہ پانی بالکل بھی موجود نہیں ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ جتنا پانی موجود ہے وہ لے کر آیا جائے تو ایک برتن کے اندر پانی ڈایا گیا اور وہ اتنا تھا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی پوری انگلیاں بھی اس کے اندر نہیں ڈوب رہی تھی آپ علیہ اسلاط اسلام نے اپنا دستے اقدس اس کے اندر پھیلایا اپنی ہتھیلی اس میں پھیلائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ سلاط اسلام کے مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی جاری ہوا کہ لشکر کے اندر جتنے افراد موجود تھے تمام نے اس پانی سے پانی بھی پیا اور اس سے وضو بھی کیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا جب سوال کیا گیا کہ وہ آپ لوگ کتنے تھے تو ایک مقام پر تو اسی افراد موجود تھے اور ایک مقام پر پندرہ سو افراد موجود تھے لیکن راوی کہتے ہیں کہ ہم تھے تو پندرہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی تمام کو کفایت کر دیکن اتنا سا پانی تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس میں اپنا دستے مبارک رکھا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور جاری ہو ہی رہے تھے اور ہر ایک کو وہ کفایت کر گئے تھے علما نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے آب زمزم یہ افضل ہے یا نہر کوسر کا پانی جو قیامت کے دن ہوگا وہ افضل ہے علماء کے مختلف اس میں اقوال ہیں امام بلقینی رحمتہ اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ زمزم کا پانی یہ افضل ہے اس لیے شبے میں راج جب نبی کے کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانے لگے تو آپ کے دل اقدس کو دھویا گیا تھا دل نکال کے اس کو دھویا گیا تھا اور وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا تو اس پر علماء نے یہ دلیل دی کہ زمزم کا پانی افضل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس کو اس سے دھویا گیا اگر کوسر کا پانی زمزم سے افضل ہوتا تو پھر اس صورت میں کوسر کے پانی سے دھویا جاتا بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں بلکہ کوسر کا پانی یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کو پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا بعض علماء نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے زمزم کا پانی افضل ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ کوسر کا پانی افضل ہے امام اہل سنت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ہمارے امام اعلی حضرت بڑی پیاری گفتگو اس پر فرماتے ہیں آپ نے فتاور رضویہ میں ایک مقام پر گفتگو کی کہ پانی کن کن, کن کن پانیوں سے وزود جائز ہے تو آپ نے پانی کی قسمیں بیان کرنا شروع کی اور افضل ترین پانیوں سے شروع کیا تو زمزم کے پانی سے بھی وضو کرنے کی صورتیں لکھی ہیں ویسے بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے اس سے کہ اس سے وضو کیا جائے لیکن بعض صورتیں ہیں اور زمزم کے پانی سے اگر کسی نے وضو کیا بھی تو اس کا وضو ہو جائے گا اب افضل ترین پانیوں سے گفتگو شروع کی تو وہاں پر امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ نے حاشی کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ سب سے افضل پانی وہ پانی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا یعنی اس سے بھی صحابہ کرام علی مردوان نے وضو فرمایا تو سب سے افضل پانی جس سے وضو کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہونے والا پانی ہے یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے یہ پانی کوسر سے بھی افضل ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پانی کے کثرت کے حوالے سے اور بہت سارے معجزات علماء نے بیان کیے ہیں مثلا ہدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علی مردوان یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر کنواں موجود تھا بڑی تعداد میں صحابہ کرام علی مردوان وہاں پر حاضر تھے اور کنویں کا پانی ایسا تھا کہ جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے اتنا معمولی معمولی پانی اس سے نکلتا تھا وہ جمع کر کر کر کے صحابہ کرام علی ایک برتن میں جمع کرتے پھر کوئی مشکل سے اس سے اپنی حاجت کو پورا کر سکتا تھا پھر دوبارہ اس کو جمع کیا جاتا یہ بڑی دقت کا سامنا تھا کہ بالکل جوتے کے چسمے کی طرح اس کنویں میں سے پانی نکل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور برتن کے ذریعے اس کے کنارے پر آپ نے وزو فرمایا جب آپ نے وزو فرمایا تو آخر میں اپنا جو بچا ہوا پانی تھا یا جو اپنا کلّی تھی آپ علیہ نے اس میں فرمائی نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے جو بالکل معمولی جوتے کے تسمے کی طرح نکل رہا تھا اب وہ چھاٹے مار کر کنویں سے باہر آنا شروع ہوا اور جیسے تیز گن گھرج کی بجلی چمکتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بہت تیز آواز آتی ہے اسی طرح اس کنویں میں سے پانی نکلنے کی تیز آواز آنے لگی یہ آپ علیہ اسلام کے مبارک دستے اقدس کی برکتیں تھیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ظاہر ہوئی یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی برکت سے کھانے کے اندر کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ بڑی کسرت بڑی کثرت ہو گئی اس میں اور اس کے کئی واقعات قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں ذکر کیے ہیں یوں ہی علامہ جنار سیوتی شافی رحمۃ اللہ تعالی نے القسائس القبرہ کے اندر نقل کی ہے میں اس میں سے صرف دو واقعات کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک تو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت سیدابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یوم خندق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کہ حضور علیہ السلاحت اسلام کے چہرے مبارکہ پر آپ نے بھوک کے آثار دیکھے تو آپ نے حضور علیہ السلاط اسلام اور ان کے ساتھ چند لوگوں کی دعوت کی یہ چند افراد جو ہے وہ آ کے کھانا کھا لے حضور علیہ السلاط اسلام کو جب دعوت دی تو آپ علیہ السلاط اسلام نے تمام لوگوں کو دعوت دے دی کہ سب آ جائیں تو تقریباً ایک ہزار کے قریب افراد تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اپنے ساتھ اور ملا لے اور آٹا گونتی رہیں اور ایک بکری کو ضبع کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت کے لیے آپ علیہ السلاۃ نے تمام صحابۂ کرام علی مردوان کو ایک ایک کر کے کچھ کچھ کر کے گھر کے اندر بلاتے گئے اور روٹیاں آتی گئیں وہ سالن جو بنایا گیا تھا اس کی ہانڈی کے اوپر سے برتن ڈھکن نہیں ہٹایا گیا اس میں سے سالن نکال کر دیا جاتا رہا, جاتا رہا یہاں تک کہ تمام کے تمام افراد جو ہزار افراد وہاں پر موجود تھے سب نے اس برتن میں سے کھا لیا اور وہ جو تھوڑا سا آٹا تھا جس سے روٹیاں بنائی جا رہی تھیں تمام کے تمام صحابہ کرام علی مرضمان جو ایک ہزار کے قریب تھے ان تمام کو کفایت کر دیا اور جب وہ تمام کے تمام فارغ ہو گئے تو اس کے بعد بھی کھانا ویسے کا ویسا ہی موجود تھا ویسے ہی سالن موجود تھا ویسے ہی آٹا اور روٹیاں یہ موجود تھیں ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی اسی طرح ایک موقع پر حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اپنے گھر کے لیے یعنی اپنے لیے حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہسنین نے کریمینڈ تھے اور گھر کی جو خادمہ وغیرہ تھی ان کے بھی تھوڑا سا کھانا تیار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے حضر الصلاۃ اسلام کو دعوت دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ علیہ وسلاط اسلام تشریف لے کر آئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے یعنی جو سالن آپ نے بنایا ہے اس میں سے ایک ایک پیالہ تمام ازواج متحرات کو بھیجا جائے امہات المنین کو بھیجا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ایک پیالہ تمام کی تمام امہات المنین کو بھیجا کھانے کا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناب فرمایا حضرت فاطمہ نے اس میں سے کھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھایا حسنین کریمین نے کھایا گھر کے اندر جو خادم وغیرہ موجود تھے ان تمام نے کھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد بھی میں نے جب ہنڈیاں اٹھائی تو وہ کھانا جتنا پہلے موجود تھا اتنا ہی اب بھی موجود تھا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی تو حضور علیہ اصلاط اسلام کو جہاں کثیر معجزات اللہ تبارک واتر نے عطا فرمائے وہاں یہ کثرت بھی اللہ تبارک وطرا نے عطا فرمائی کہ جس چیز پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما دیتے جس چیز پر آپ کا دستے اقدس لگ جاتا اور آپ چاہتے تو وہ چیز کثیر ہو جاتی بہت زیادہ ہدائے کرتی تھی رب العزت جللہ وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت کی کثیر کثیر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اس حوالے سے اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو تو ہمارا سلسلہ درطر شفا شریف اس کو ضرور سنیے ان اللہ تبارک و شفا شریف کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی ع وسلم کے معجزات کی تفصیل بھی سننے کی سعادت ملے گی رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ وصلاۃ اسلام کی محبت عقیدت ہمارے دلوں کے اندر مزید سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم